من وقلیل من سبقت کرنے والوں کا ایک بڑا گروہ اگلوں میں سے ہوگا اور ان کی تعداد پچھلوں میں سے کم ہوگی ایمان و بندگی کی طرف سبقت کرنے والے اللہ کے مقرب بندوں کی ایک بڑی تعداد ان اقوام سے ہوگی جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے تک گزر چکی ہیں اور ان سے کم تعداد امت محمدیہ سے ہوگی یعنی مقرب بندوں کی تعداد امت محمدیہ میں سے بھی بڑی ہوگی لیکن گزشتہ امتوں کے مقابلے میں ان کی تعداد کم ہوگی اس لیے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سے انبیاء آئے اور انہیں بہت بڑی تعداد نے دیکھا ان کی صحبت اختیار کی اور ہمارے صالح کے ذریعے اللہ کے مقرب بندے ہو گئے شوکانی لکھتے ہیں کہ یہ قول صحیح مسلم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کے مخالف نہیں ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مجھے قوی امید ہے کہ تمہاری تعداد اہل جنت کی ایک چوتھائی ہوگی پھر فرمایا ایک تہائی پھر فرمایا تمہاری تعداد اہل جنت کی آدھی ہوگی اس لیے کہ آیت میں اللہ کے مقرب ترین بندوں کا ذکر آیا ہے اور حدیث میں عام اہل جنت کا ذکر ہے جنہیں قرآن میں اصحاب الیمین سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی امت محمدیہ کے اصحاب الیمین اور اللہ کے مقرب بندوں کی مجموعی تعداد اہل جنت کی آدھی تعداد ہوگی